کل اچھا. ہم نے مستثنا کو پڑھا اور چند کچھ اصطلاحات دیکھی ہیں ایک مستثنا ہوتا ہے کہ جس, کو جس کا استثناء کیا جاتا ہے مستثنا اللہ وغیرہ ٹھیک ہے اور مستثنا مینہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کا استثنا کیا جائے اور مستثنا وہ ہوتا ہے کہ جس کا استثنا کیا جائے اس سے جاقوم یہ قوم آئی میرے پاس مگر زید نہیں آیا اب قوم مستثنا مینہ ہے کہ جس سے زید کا استثنا کیا گیا اور زید مستثنا ہے کہ جس کا استثنا کیا گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے ایک مفرغ اور غیر مفر پڑا ہے مفرر جس کو فار نہیں بلکہ مستثنا کی دو قسمیں پڑی ایک مستثنا متصل اور ایک مستثنا منقطع مستثنا متصل وہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی مستثنا استثنا سے پہلے پہلے منہوں میں داخل ہو جیسے جا انل زیدن تو زین آنے سے پہلے یعنی قوم میں داخل تھا صرف آنے کی وجہ سے اس, اس کا استثناء کر دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح اس کی دوسری مثال مستثنا منقطع کی جا ان اللہ حمان تو میرے پاس قوم آئی مگر ہیمار یعنی گدا نہیں تو گدا استثنا سے پہلے بھی کیا قوم میں داخل نہیں تھا تو وہ مستثنا منقطع ہے تو متصل وہ ہے کہ مستثنا استثنا سے پہلے پہلے مستثنا منہوں میں داخل ہو اور منقطع وہ ہوتا ہے کہ مستثنا استثنا سے پہلے پہلے مستثنا مینہ میں داخل ہی نہ ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر دو قسمیں ہیں کلام کی جانوروں کی قوم ہوگی تو پھر جانوروں کو کہا جائے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ایک کلام کی تو کس میں کلام موجب اور کلام غیر موجب کلام موجب تو بتایا تھا کہ موجب ہجاب سے ہے کہ جس میں ایجاب نفی نہیں وغیرہ نہ ہو تو کلام موجب وہ ہے کہ جس میں نفی نہیں استفام وغیرہ نہ ہو ایجاب ہی ایجاب ہو ٹھیک اور کلام غیر موجب لازمی بات ہے کہ وہی وہ ہوگا کہ جس میں نفی نہیں استعفی ہو مجھے وہ کہ جس میں نہ ہو نفی نہیں وغیرہ اور غیر موجود وہی نہیں استفام ہو اس کے علاوہ پھر کلام کی ایک تو اور لوگ اس ایک مفرق اور ایک غیر مفرر مفرر کا مطلب ہے فارغ کیا ہوا تو کلام مفرق اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جس میں مستثنا مینہ مجکور نہ ہو مستثنا مینہ کو حذف کر دیا گیا ہو جیسے کہ دیتے ہیں کہ جا انی اللہ زیدن جا انی اللہ زیدن اب جا ان القوم القوم یہاں پر ذکر نہیں ہے جو کا مستثنا من ہو ہے وہ کلام مفرغ ہوتا ہے اور جو جس کے اندر مستثنا من ہو مذکور ہو جیسے جا ان القوم اللہ جن تو یہ کلام کیا ہے کلام غیر مفرغ ہے کیونکہ یہاں پر مستثنا من ہو مذکور ہے یہ تھا کل کا سبق آج کا سبق جو ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے اراب اس کا جو اعراب ہے اس کی اقسام آپ کو بتائیں گے کہ مستثنا کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں ٹھیک ہے کے اعراب کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک قسم ہے منصوب ہونا اس کی سے صورتیں ہیں کہ مستثنا کن کن صورتوں میں منصوب ہوگا اس کی تقریبا انہوں نے یہاں پر نو صورتیں ذکر کی ہیں کہ نو صورتوں میں مستثنا کیا ہوگا مستثنا کا اعراب کیا ہوگا نصب ہوگا منصوب ہوگا ٹھیک ہے یعنی زئی جس طرح پڑھا جاتا ہے القوم تو مستثنا منصوب ہوگا نمبر ایک قسم یہ ہے مستثناء مستثناء کے اعراب کی ٹھیک ہے جی دوسری صورت ہے کہ نصب بھی اور ماں قبل سے بدل بھی نصب بھی اور ماں قبل سے بدل بھی کہ نصب بھی ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عراب محقبل کے ہے یعنی تو ویسے کا ویسے اعراب کس کا ہوگا مستثنا کا بھی ہوگا اس کی صورتیں بھی آ رہی ہیں نمبر تین یہ کہ اعراب جو ہوگا وہ عامل کے مطابق ہوگا یعنی اس سے پہلے جو عامل جس کا تقاضا کرتے ہیں اس کے ماں جو اعراب آئے گا وہ بالکل اسی کے مناسب ہوگا اور اسی کے موافق ہوگا نمبر چار اور آخری صورت کے اعراب کی جو چار قسمیں ہیں آخری صورت جو ہے وہ کیا ہے کہ مستثنا کی وہ کیا ہوگا مجرور ہوگا سوا غیرہ خاشا وغیرہ کے بات ٹھیک ہے جی یہ چار قسمیں ہیں کے اعراب کی پہلی قسم نصب دوسری نصب اور بدل دو تیسری قسم اعراب بحث عامل عمل کے موافق نمبر چار یہ کہ اعراب کیا ہوگا مستثنا کا مجرور ٹھیک ہے جی آ جائیے آپ سبق کی طرف واہ عالم انمستنا اقسام جان لیجیے کہ مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں ہیں کہ مستثنا کے اعراب چار قسموں پر ہیں انکانہ یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہیں صورتیں ٹھیک ہے کون کون سی پہلی صورت یہاں سے شروع کر رہے ہیں پہلی صورت میں نے کہا کہ کون سی ہے نصب والی ہے اور پہلی صورت کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں کن کن صورت میں یہاں پر ذکر کی انہوں نے نمبر ایک انکان کلام کئی ساری چیزیں بتا دی کلام موجب ہو کلام موجب ہو کیا مطلب کہ جس میں نفی نئی استفام وغیرہ نہیں ہوگا کلام مجب ہو اور مست... کیا ہو مستثنا کیا ہو متصل ہو مستثنا متصل ہو یعنی منقطع نہ ہو تو کلام موجب ہو مستثنی متصل ہو اور اللہ کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا اعراب مستثنا کا جو اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا نصب والا ہوگا تو پہلی صورت متصل مستثنی متصل ہو وق آباد اللہ حرف اللہ کے بعد واقع ہو کلام موجب ان کلام موجب میں ہو آئی بات سمجھ کلام موجب میں ہو تو اس کا عرب کیا ہوگا نصب والا ہوگا थी? اس کی مثال جیسے جا انل قوم اللہ جی اب دیکھو جا انل قوم اللہ مستثنا بھی ہے متصل بھی ہے کلام میں موجب بھی ہے کیونکہ یہاں پر نفی وغیرہ اس میں نہیں ہے جا انل قوم نمبر دو صورت او منقطع مرہ یعنی اسی طرح یہی مست... یہی صورت ہوگی کہ مستثنا متصل ہوگا کلام موجب نہیں مستثنا منقطع ہوگا اور کلام موجب میں ہوگا اللہ کے بعد واقع ہوگا جیسے اس کی مثال جا القوم قومو اللہ مارن جا ان حمارن اب نصب بھی ہے مستثنا منقطع بھی ہے اور کلام موجب بھی ہے ٹھیک ہے جی دو صورتیں ہوگی جہاں سے سمجھ میں نہ وہیں پر مجھے روکنا ہے پھر آگے چلیں گے دو صورتیں ہوگی نمبر تین او مقدم علی مستثنا مینہ تیسری صورت یہ ہے کہ مستثنا مستثنا مینہ پر کیا ہو مقدم ہو تو اس صورت میں بھی مستثنا کیا ہوگا منصوب ہوگا لیکن صورت حال یہی ہوگی ٹھیک ہے نہو ما جا زیدن احدن یہ اس کی صورت ہے کہ کلام غیر موجب ٹھیک ہے کہ کلام غیر مجب ہو ٹھیک کلام غیر موجب ہو اور مستثنا متصل ہو کلام غیر موجب ہو اور مستثنا مستثنا ہو پر مقدم ہو دیکھیے یہاں پر ما جا جن اب یہاں پر کیا ہے جی کلام غیر موجب ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں نفی نہیں استفام وغیرہ ہے ما جا آنی نفی ہے ٹھیک ہے جی نمبر ایک کلام غیر مجب اور متصل ہے مستثنا متصل ہے مطلب مستث مست... اطنا سے پہلے پہلے مستطیٰ مینہ میں داخل تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ مستثنا مستثنا منہوں پر مقدم ہے ماں جاحد اللہ میں کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا مگر کون آیا ہے زید آیا ہے اب یہاں پر زیدن کو مقدم کر دیا احدن کو مخر کر دیا تو یہ کیا ہے مستثنا مقدم ہے جی یہ او مقدمہ مستثنا انہوں پر مقدم ہو نف ماجا زئی دن احد خود ہی سمجھ میں آ جائے گی ہم نے مثال پڑی کہ یہ یہاں پر کیا ہے کلا میں موجب نہیں ہے کلا میں موجب ہے تین صورتیں ہوگی اوکان باد خلا یہ حرف خلا کے بعد واقع ہو یعنی مستثنا متصل ہو کلام موجب میں ہو لیکن حرف اللہ کے بعد واقع نہ ہو بلکہ کیا ہو حرف خلا کے بعد واقع ہو اسی طرح نمبر چار نمبر پانچ یہ واہ یا آدھا کے بعد واقع ہو تو ہند اکثر اکثر حضرات کے نزدیک اس, اس کے بعد آنے والا مستثناج ہوگا وہ بھی منصوب ہوگا ہند اکثر کہا ہے کیوں کہ بعض حضرات جو وہ کیا ہے خلا اور آدھا کو کیا کرتے ہیں عروف اجارہ پر وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کے بعد منصوب نہیں ہوگا جی وبا ما خلا و ماہ نمبر چھ اور نمبر قسم کہ ما خلا اور ما ادا کے بعد بھی کیا ہوگا مستثنا جو ہے وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا نمبر آٹھ و اور نمبر نو و نا یقون لئیسا کا بعد بھی مستثنا منصوب, ہو منصوب ہوگا اور لا یقونوں کے بعد بھی مستثنا منصوب ہوگا نخبو جا انی القوم و خلا زید اس طرح آگے پڑھتے جائیں ودا زید خلا زیدن. ما عدا زیدن. جان القوم ليس زیدا جان القوم لا يكون زیدا ٹھیک ہے نا یہ ساری کے سارے کیا ہیں ان کے بعد جو مستثنا ائے گا مستثنا کیا ہوگا منصوب ہوگا تو کان منصوبن کان من... وہ اوپر سے دیکھیں انی اعراب المستثنا علی اربع اقسام فان کان متصلا وقابدا الا اللہ كلام وجبن الی اخری کرتے کرتے کرتے اتا ہے کان منصوبن کا تعلق وہ اس کے ساتھ ہوگا وہ اوپر ک الا اربع اقسام فین کانا تو کان تو جی پنکانا راہر ہی تو کانا جزا ہے اس منصوباً جی تو یہ پہلی صورت ہوگی کہ جس کے اندر نو صورتیں ہیں نو صورتیں ہیں پہلی قسم کی پہلی قسم جو جس میں کا اعراب کیا ہوگا منسوب ہوگا اس کی صورتیں کتنی ہیں نو اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں یہاں پر مستثناء کیوں منسوب ہوتا ہے پہلے جو دو صورتیں ہیں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو اللہ حرف وغیرہ اس کے بعد جا انقم اللہ زیدن تو وہاں پر کیا ہے زیدن منصوب ہوتا ہے مفلیت کی بنا پر جا القوم جہاں افیل ہو جاتا ہے اور القوم فائل بن جاتا ہے تو زیدن آگے کیا ہوتا ہے منصوب تو وہ مفول کی جگہ پر واقع ہے اس کی وہاں پر وہاں پر کیا ہے اس لیے مستثنا منصوب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باد اور آدھا اس کے بعد کیوں منصوب ہوتا ہے اس لیے کیا خلا اور آدھا کیا ہے یہ فیل ہیں اور ان میں ضمیر کیا ہوتی ہے فائل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اسم آنے والا ہوتا ہے وہ بھی ان کا مفول بنتا ہے لہذا اس لیے وہ بھی منصوب ہوگا ماں خالہ اور ماں ادا کی بھی یہی صورت ہے لہیسا اور لا یقون لئیسا اور لا یقون چونکہ افعال ناقصہ میں سے ٹھیک ہے کانا آپ نے پڑھا ہوگا کانا سوراج اللہ بات آخری تو یہ افعال ناقصہ ہیں جو کہ رافع الاسم اور ناصب الخبر ہوتے ہیں ان کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے تو ہمیشہ سے ان اسموں کے اندر کیا ہو ان کے اندر زمیر ہوتی ہے وہ ان کا اسم کہلاتی ہے لئی صلی ہو تو اس ان کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ان کا اسم بن جایا کرتی ہے اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ ان کی خبر ہوتا ہے اور خبر ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں مستثناء. تو وہ کیوں منصوب ہوتا ہے ان کی خبر ہونے کی بنا پر تو ہر ایک کی بات سمجھ میں آئی تھوڑی تھوڑی جان القوم زئی زیدن وہاں پر مقولیت کی بنا پر خلا اور آدھا ماں خلا ما آدا کے بعد بھی کیونکہ کہ یہ فعال ہے لئی صلاحون فعال ناقصہ ہیں ان کے بعد آنے والا اسے منصوب ہوتا ہے کس کی وجہ سے خبریت کی بنا پر تو پہلی قسم مکمل دوسری قسم کو شروع کرے ان کا آنا باد کلام غیر مجبن اگر حرف اللہ کے بعد واقع ہو لیکن کلام کیا ہو کلام موجب نہ ہو بلکہ کلام غیر موجب ہو تو پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا دو صورتیں آپ کے لیے جائز ہیں بشرتے کہ وہاں پر کیا ہو مستث من ہو بس مستخ... آپ خیر سے ہیں نا چلیے اچھا تو کیا دوسری صورت یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو ٹھیک ہے کلام غیر موجب ہو مستث متصل ہو اور مستث بھی مذکور ہو تو ایسی صورت میں دو صورتیں جائز ہوتی ہیں نصب بھی جائز ہوتے اور ماقبل سے بدل بھی آ جائیں جی کہتے ہیں وہ ان کا نا اللہ لیکن حرف اللہ کے بعد واقع ہو فی کلام غیر مجب کلام غیر موجب میں وہ ہوا کلو کلام اب غیر موجب کی تعریف کرتے ہیں جی ہم نے بتایا غیر موجب کیا ہوتا ہے کہ جس میں نئی نفیستے فارم وغیرہ بہلام یقون فی او اور استفام ہر وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں استفام وغیرہ ہو اور اس صورت میں کیا ہے بھی مذکور ہو جہاں جس میں دونوں صورتیں جائز ہیں سب نصب بھی جائز ہے اور بدل بھی جائز ہے ہم ما قبل, قبل نہ میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا اللہ زیدن مگر زید اب زیدن منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن اور زیدن کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں ما قبل سے بدل کے طور پر کیونکہ ما جا دن آحادن. احادن کے اراب رفع والا ہے تو زیدن کو بھی آپ ما قبل سے بدل جب بنائیں گے تو اس کا اعراب بھی وہی ہوگا کیونکہ بدل کیا ہے تابع ہوتے اپنے متبو کے اراب میں بھی اس کے موافق ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تیسری صورت میں نے آپ کو بتایا تیسری صورت کیا ہے کہ وہ اعراب جو ہے عامل کے مطابق ہوگا وانا مفرغ اگر مستثنا مفرغ ہو کیا مطلب مستثنا من ہو کلام مضکور نہ ہو بعد اس طور پر واقع ہو فی کلام غیر ملبن کلام غیر ملجم ون ہو غیر مذکور مستثنا من ہو مذکور نہ ہو یعنی کلام مفرغ ہو تو پھر کیا ہوگا کانہ اراب ہو بے حس بلاوامل تو اس کے اراب حامل کے موافق ہوگا جسے جیسے اب ما جا زیدن میں آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے ما جا یہ کلام غیر موجود ہے نفینے بھی ہے اور ما جنی اللہ زیدن تو قوم وغیرہ نہیں ہے احادد نہیں ہے تو مستنہ میں بھی مذکور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس کے عراب کیا ہوگا عراب کا موافق ہوگا عامل کا موافق ہوگا جو عامل تقاضا کرتا ہوگا تو اب دیکھیں ما جا ان اب اب کو کیا کر دیا ہے رفع دے دیا ہے اور رفع کیوں دیا ہے اس لیے کہ جا فعل ہے وہ تقاضا کرتا ہے کس چیز کا رفع کا لیے رفع دے دیا ہے اس کا پہلے عمل جو بھی تقاضا کرے گا وہی عامل، وہی عامل ماں اللہ جید اب دیکھو یہ رفع دے دیا وہاں تو اللہ زیدن نصب دے جائے تقاضا کر رہا تھا مفول کا وما مارا تو اللہ با بید بارہ تقاضا کر رہی تھے مجرور کا تو ہم نے زید کو جر دے دی ٹھیک ہے جی تین صورتیں ہو گیا آپ کی آخری صورت بتاتے ہیں کہ جہاں پر مستثنا کیا ہوگا مجرور ہوگا کہتے وانا باد مجرور تو اکثرات کے نزدیک ان کے بعد جو آنے والا مستثنا ہوگا وہ مجرور ہوگا کس کس کے بعد سوا کے क... क... بعد یہ جو ہے پہلے والا سوا جو ہے اسین اس کے کسرہ کے ساتھ ہے اور سوا جو ہے وہ سین کے فتحہ کے ساتھ ٹھیک ہے. ہے سوا سوا ہاشا ان کے بعد جو مستثنا ہوگا وہ مجرور ہوگا اکثر کے ہاں البتہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد منصوب ہوگا کیونکہ وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں افعال سمجھتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں کہ مجرور تو وہ ان کو حروف جارا سمجھتے ہیں جی کان کانہ بادیر سوا اور اکثر کے ہاں یہی ہے اسی پر اتفاق نوحات کا زیادہ تو کانہ بادیر ہوگا تو اندر اکثر اکثر کے نزدیک مجرور ہوگا و سوا دن و سوا دن تو اعراب مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی پہلی نصب والی جس کی نو صورتیں دوسری نصب اور بدل والی ٹھیک تیسری یہ کہ اعراب کس کے موافق ہو عامل کے موافق ہوگا جب کیا ہو مستثنا کلام میں مجکور نہ ہو اور آخری صورت جب وہ کیا ہے کہ مستثنا کیا ہوگا مجرور ہوگا سوا, سوا حاشا وغیرہ کے بعد واقع ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیرافیت سے رکھیں اور مجھ سے میں طلّہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں السلام علیکم و رحمت.